الرحمن الرحیم اللہ وم الحمد محمد, وعلى محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سہینشہ واٹس ایپ گروپ گروپ الباطاشہ اور باقی تمام واٹس ایپ گروپس اور برادر خان سامین سب کو ایک بار پھر سب السلام وقت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ درس دل جو ہے کتاب دعوی شریف میں سے درس نمبر 138 ہے اور اوراد ہمسہ کا دس نمبر پین سرٹ ہے اوراد ہمسے میں سے اس وقت ہم دعت شفوں میں ہیں اور دعت میں اس مبارک پینگراف پر پہنچا ہے کہ وب علی یہ نِن نقی وضحادت ہی وب علی یہ نِن نقی وضحادت ہی اس مبارک رب تو میں ہے ایک تو مولٰ امام علی نقی علیہ السّلام کے مقام میں دسوں امام ہیں آپ اور میرا اس کی ذات کو نام گرامی کو وصلہ قرار دیا ہے یعنی ذات کو واصلہ قرار دیا ہے پھر آپ کے دو صفت نقی اور زہادت کو صفحت وصلہ قرار دیا اللہ کے درگاہ میں اور پھر آخر میں ہم اپنی حاجات کو مانتے ہیں ان حاجات نہ کہ حاجات الحاجات کہتے ہیں تو علی جو ہے لفظ علی فائل ان کے وزن پر اس کے معنی جو ہے بلند مرتبہ والے حسی اعلی شان و منزل الحسی یہ اللہ تعالیٰ کے اسم میں علی اور اعلیٰ سے مشتق ہیں ہاں جی اللہ تعالیٰ کے آسما گرامی سے اس آ... میں یہ علی و اللہ کے میں سے قرآن ولی جائے علی و علی علیہ العظم آیا ہے تو یہ علی و اللہ تعالیٰ کے آسم السلہ میں سے تو اس مبارک قسم سے مشتق ہے ہیں جی نہاط بلند مرتبہ وال حسی اور اعلیٰ شاہ ن منجلت رتبا وال حسی کے معنی میں ہے تو امام علی نقی علیہ السلام آ کے جو ہے ذات گرامی کے مبارک نام اور میں شخصی ہے یہ آپ کا نام ذات کا نام ہے اور آپ ذات کے ذاتِ کرمی کو وسیع جو ہیں اجابت دعا قرار دیا ہے وہ بھی علین کے گھر کیونکہ ہاں جی حضرت کیونکہ جس طرح صفات اعمال صالح کو اور جانے سے وسیلہ قرار دے سکتا ہے کسی مقدس حصے کے جیسے امبیا کی نبوت کو ہنجی اور ان کے جو ہیں سالت کو خدا سے مقام قورم ولاد کو ان کو وسیلہ قرار دے سکتے ہیں تو صفات عام صالح کو وصلہ قرار دے سکتا ہے ایسے ہی جو ہیں مقدس زوات کو اللہ تعالیٰ کے حضر میں جن کا قروف ہے علامہ بشر کے حداط کے خلاف فرمائے ان کے مقدس زوات کو بھی اللہ کے حضور میں وصلہ قرار دے سکتا ہے اس لیے وہ علی ان کے امام علینق علیہ وسلم کے ذات کو وصلہ قرار دیں پھر آپ کے جو دو صفات مطلب نقی نقی جو ہیں نق یا نقان سے صاف ہونا نقی خالص تازہ پیور ان معنی میں کیا ہے نقیٰ کا نقا وطَََ و نقاََََََََََََ صاف ستھرا خالص ہونا تو صفت اس كی نقیون ہے اور نقیون جمع اس كی انقیاء و نقاً اس کا معنی بھی خالص صاف ستھرا بے داغ بے عیب شفاف اور تنقیت صاف کرنا اچھی طرح سے دونا پاک کرنا خالص بنانا چھاننا چھان کر الگ کرنا ادبی لغت المنجی نامی کتاب میں یہ سارے معنی ذکر کیا ہے ہاں جی تو یقیناً ان سب کا خلاصہ جو ہے ان مختلف معنی کی روشنی میں امام اوب علی النقی سے مراد جو ہے امام علقی علیہ السلام کے مقام تہارت روح و نفس ہاں جی اور اللہ کی حضور میں کمال اخلاص اور کمال خلوص اخلاص اور آپ کے مقام اسمت و تحالت کا وسیلہ قرار دینا محسوس ہے کیونکہ اللہ کی جب پاک صاف کے معنی ہو گیا خالص کے معنی ہو گیا تو وہی دوسرے الفاظ میں ان کے مقام اسمت کو تحالت کا وسیلہ قرار دیا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو معصوم قرار دیا یعنی صاحب طالت قرار دیا یا ان کے ظاہر بھی پاک صاف ان کے باطن بھی ہاں ہر قسم کے شرکس ہے قرض سے گناہوں سے ہر چیز اللہ نے ان کو پاک صاف رکھا کے حدایت کے لیے کہ اللہ کے چنے ہوئے منتخب اور منتجب بندے ہیں مصطفیٰستیاں ہیں مشتبہ ہیں اس لیے جن کی مصبحتیں نکاح کو معلما کے کہ جو کہ خالص اور صاف ستھرا ظاہر باتِن حالت سے اس کا دوسرا معنی وہی معصوم اسمہ تحرت کا مانا دیتا ہے اس عظیم مقام کا آپ کا وسیلہ قرار ہے کہ مام اللہ علیہ السلام کی جو ہے مقام تحالت روح نثر اور اللہ کے حضور کا مال خلوص اخلاص عبادت و بندگی میں اور آپ کے مقام اسمت و تحالات کا وسیلہ قرار دینا محسوس تھے واب نے نقی دے کر اور آپ کے ذات گرامی کو وسیلہ قرار دے اور ایک صفات اسمت تحالت کو کیونکہ نقی تقی کی دوسرے الفاظ میں اسمت تحالت کا معنی بنتا ہے کیونکہ پاک صاف صاف ستھرا خالص ان سب معنیٰ کو غور کریں تو یہ وہی صفحت عصمت تحالت کو ہاں کو وہی معنیٰ دیتا ہے تو گیا کہ مابلہ معامل کے مقام عصمت تحالت عصمت تحالت حالت روح نفس ہاں اور اللہ کے حضر میں کمال اخلاص خلوص اور عصمت حالت کو وسیلہ قرار دے رہے ہیں اور عالین نقی کہہ کر امام کی ذات اور امام کی صفات طارت و پاکی کو وسیلہ کرا دیا ہے و زہادتی کہکر زہادتی جو ہے یہ پھیلے زاہودا یس حدو سے بھی آیا ہے اور زاہد یس ہدو سے آیا ہے زاہدن و زہادن اس کے معنی کیا ہے کنارہ کش ہونا بے پرواہ ہونا چھوڑنا ظاہر بھی دنیا جہاں عرب بولتے ہیں تاریک دنیا ہونا ہاں جی زاہد جو ہے جمع اس کے زحات خدا رسید خدا تک پہنچا وہ بندہ انتہائی عبادت گزار بندہ کا معنی تارک دنیا بندہ زاہد فشے کسی چیز سے کنارہ کش ہونا بے تعلق ہونا تو ان آپ کی وضہادت ہیں، ان ہستیوں کا دنیا سے یقیناً یہ ہستیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی حقیقت سے آگاہ کیا ہے دنیا کتنی جو ہے حقیقت رکھتے ہیں لہذا یقیناً یہی ہستیاں ہیں جن ہی کی عبادت سے ہم نے عبادت سنائے انہیں کی جو ہیں دنیا میں زہد ہم نے ظہر کو سیکھنا ہے انہیں کی تہارت اور پاکی سے پاکی سے نئے علم سے علم سیکھنا ہے عمل سے عمل سیکھنا ہے تو لہٰذا آپ کی بارش و واضح صفہ میں سے ایک زہد تھا دنیا سے بےراغبتی ہے دنیا سے عدم محبت اور بے جو ان حصیوں میں ہوتا تھا ہے اسی عظیم حسی جو آپ میں یہ صفحت زہد اور دنیا سے بے عدم محبت ہاں اور آپ کے اندر جو نمایاں صفت تھا اسی کو وسیلہ قرار دیا ہے ہاں جی حضرت امام علین کے اوصاف جمیلہ میں سے ایک بارز اور واضح اشکار صفت جو صفت ظہر تھا یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دنیا و مافیات سے بے رغبت ہو کر اللہ کی عبادت و بندگی میں مصروف مشغول رہنا آپ کے نمایاں خدشات میں سے تھے ضرورت کا معنی کیا ہے متائیں دنیا میں سے کوئی چیز ہاتھوں میں نہ ہونا مراد نہیں بلکہ دنیا سے محبت نہ کرنا اور دنیا سے بے رغبات رہنا ہاں یہ مراد سے تو یقیناً یہ حسین جو ہیں ان کو دنیا سے ہرگیز محبت نہ تھی ہاں اگر دنیا سے محبت ہوتا تو یہ حسین وقت کے عمرانوں کے ساتھ مقابلہ نہ کرتا ہاں ان کے خلاف ہرگز نہ تو اپنی زندگیوں کو مشکل میں کبھی بھی نہ ڈالتا ہمارے سارے علم علیہ السلام کو وقت کے حمرانوں نے شہید کیا کسی کو زاہ سے کسی کو تلوار سے تو یہ شہید کیوں کہ اگر یہ حسین دنیا سے محبت کرتا تو وقت حمرانوں کے ساتھ ساز باز کرتا اور حکومت میں کوئی وزارت مل جاتا سکون سے کھاتا پیتا ان ہنسوں کو دنیا سے کوئی سرکار نہیں تھا ہاں جی. بلکہ ان حصیوں نے جو ہے ان کے کام ان کا حصہ اللہ نے جن کو جس مقصد کے لیے خلا فرمایا تھا وہ سمت کی ہدایت کے لیے سمت کی امامت اور راہبریت کے نالہ ان کو خلا فرمایا تھا سمت کو سراعت المستقیم کی طرف رہنمائی حرم کے اللہ نے ان کو خلا فرمایا, فرمایا تھا ان کو چن لیا تھا لہٰذا ان حصیوں کو دنیا سے کوئی رغبت نہیں تھا کوئی رغبت نہیں تھا اس لیے باغ کے ظالم جاب حکمرانوں کے ساتھ ہمیشہ ان کی غلطیوں کی ان کی کوتاہوں کی اشارہ ان کو رہنمائی ان کو بتاتے رہتے تھے امت کو بھی اس آگاہ کرتے رہتے تھے یہی وجہ تھی ان لوگوں کو جو ہے اور یہ عمران جو ہے ان کو خریدنے کے بھی کوشش حر سازش کرتے تھے لیکن یہ حسیاں کبھی ان کے اشار میں نہیں پھنستے تھے اور ہمیشہ حق کا جو ہے راستہ امت کو دکھاتا رہا اور امت کو ہمیشہ حق اور اشرات میں سکیم کے رہنمائی فرماتا رہا ہاں یہ ان کی دنیا سے بے رابطات کہ واضح ترین ثبوت اور دلیل ہے دلیل ہے اور دنیا سے یقیناً یہ حسین جو ہے بے رابطہ ہیں چنا جمہ علیہ السلام جو ہے نحر اللہ ذوق کے آپ بہترین تعریف اس کلام الہی کو قرار دیتے علی الماتہ لاتحر قرآن باقی آیت لاتحر و بات اللہ تحض الما فاطم لوگوں جو کچھ اللہ نے تمہیں معلوم رمت دیا ہے اس پر تم زیادہ خوش نہ ہو جاؤ والے اور اگر تمہارا بیمار فاطمہ ہاتھ سے کوئی چیز نکل جائے دنیا میں سے اس پر غمگین مت ہو جاؤ یعنی دنیا ہاتھ میں آنے پر زیادہ خوش نہ ہو جائیں بلکہ اللہ کا شکر گزار بن جائیں اگر دنیا ہاتھ سے نکل جانے پر غمگین نہ ہو جائیں یہ ماما علیہ صاحب نے جو ہے ہم نے صحت کی تعریف فرمایا اور یقیناً ہمارے ان پاک مہنچوں کی ایسی ہی حالت تھی انہیں نہ دنیا کے ملنے پر جو ہے وہ خوش ہو جاتے نہ دنیا کے رخ کرنے پر انہیں کوئی غم اور دکھ ہوتے تھے انہیں دنیا سے کوئی سرکار نہیں تھا ہاں جی وہ اللہ کے راستے میں اللہ کی دین کے دین کی رہنمائی کرنا یہی ان کے سب سے زیادہ عام جو ہے مشن تھا تو یقیناً اولیاء الہی حسن عیم کرام علیہ السلام کی یہی حالت تھی دنیا کے بارے میں وہ ہرگز دنیا سے جو ہے اپنا محبت اور دل میں ہلگی سے جگہ نہیں دیتے اور نہ دنیا سے رابط رکھتے بلکہ جو ہیں دنیا سے البتہ توشۂ راہ ضرور لیتے آخرت کے دنیا میں سے جو بھی ہاتھ میں آتے تھے اللہ کی راہ میں دیتے تھے غالبوں کے دیکھ بھال کرتے تھے ہمارے سارا علما کے واقعات سے یہ چیزیں ہاں جی پور ہیں اجمۂ حلوت علیہ السلام کی نوع وشر کے خدمات میں اپنے سب کچھ ہمیشہ خرچ کرتے رہنے کے واقعات سے صنعت کی کتاب پور ہے حراہم علیہ کی اور زہد جو ہے ظہع کا جو مقام ہے اس پہ جو وسیلہ قرار دیا ہے ترقت میں حضرت نجم الدین کوبرانے دوسرا مقام کرا دیا ہے آپ کی وہی کتاب جو ہے اصول آشرم آپ نے پہلا مقام جو ہے پہلا مقام توبہ دوسرا مقام آپ نے مقامی زہد کو قرار دیا ہے اس طبعے کے بعد زہد کا مقام دنیا سے بے رابطی کا مقام قرار دیا ہیں اس وجہ سے بھی چونکہ یہ تصف میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں زہد اس وجہ سے بھی ہمارے بزرگ نے اس مقام کو وسیلہ قرار دیا ہیں ہاں اور کتابیں فرہنگ اصطلاحات عرفانی میں آقا سجادی نامی بزرگ سعید نے کتاب لکھا اس میں انہوں نے جو ہے اس کے صفحہ نمبر چار سال تاریخ کے بارے میں تفصیل سے باحث کیا اور یہ نہایت جامع حدیث زہد کے بارے میں انہوں نے نقل کیا حرماتے چنانچی در خبر ظہر کی فضلت میں من اوتیا زہدہ حد دنیا فقت اوتیا خیرن کا سرا فرماتے ہیں جس کو ہنے اللہ کی طرف سے زہد عطا کیا گیا دنیا سے بے رغبتی کی جو خوبی ہے یعنی یہ عظیم مقام جس کو عطا کیا گیا من اوتیا ظہد جس کو زہد کی صحت سے نوازا گیا اللہ طرف سے فقط اوتیا خیرن کا بے شک اس کو اللہ کی طرف سے خیر کثیر عطا کیا یعنی زہد کو خیر کثیر سے اللہ کے پیارے نبی نے یعنی طبی فرمائے کا حادثیت کو زہد عطا گیا اس کو گویا کہ اللہ نے خیر کثیر عطا کیا کہ زہد کو اس مبارک حدیث میں خیر کثیر قرار دیا اسی لیے جو ہمارے بزرگان دین نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے اس مقدس صفات کا وصلہ قرار دیا ہے تو اس طرح جو ہے اس مبارک دعا کا ترجمہ پھر خلاصہ تجمہ یہ بنے گا کہ و علی نقی و زہادت ہی کا ان توجیہات <سلت> کے بعد تجمع یہ بنے گا کہ اے اللہ میں سے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے مقام طہارت روح و نفس اور اللہ کے حضور میں کمال خلوص اخلاص اور مقام عصمت و طہارت اور ہم دنیا سے بےراغبتی اور مقام ضوراؤ کے مقام زہد کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے یا اللہ تج سے سوال کرتا ہوں ہاں کا شروع میں ہے نا علّہ اسلکہ یہ اسلکہ تمام عبارتوں کے ساتھ ہے میں تو سے سوال کرتا ہوں سوال یہ کہ انتاز حاضل حاجات یا کاشف المحمد یا رافیت و یا دافع البلیات برحمت گیہ الحمن الرحمین اللہ سے یہ چیزیں مانگا ہے ان شادہ معسمین پر اس حدت حجرت کو وسرا قرار دے کر آخر میں اللہ سے جو چیز مانگا وہ یہی مانگا ہے انتاز حاجات نے یا قا ذلحاجات یا کاشف المحماد یا رافع درجات و یا دافل البلیات انتاز حاجات نے اللہ تحمر حاجرتوں کو پورا فرما یا قا ذلحاجات حاجرتوں کو پورا کرنے والے یا رافع درجات درجات کو بلند کرنے والے و یا دافع البلیات اے بھلاؤں کو دور کرنے والے ہاں جی یا کا شف المحماد اے مشکلات اور پریشانیوں سے نجات دلانے والے بے رحمد کے آرحم الرحمین اللہ میں نے جو کچھ تیرے درگاہ میں دعا مانگی ہے یہ جو ہے تیرے اوپر کوئی منت کوئی احسان ہو کے اس کے بدلے میں تجھ سے نہیں مانا بلکہ اللہ تیرے تو چونکہ آرحم الرحمین ہے اور تیرے رحمت کے وسیلے سے تیرے رحمت کو وسیلہ دے کر قرار دے کر تجھ سے یہ خب خوش ہوں مانگ رہا ہوں تو اللہ سے جو ہے اس طرح ہم مزگانے دعا کرنے کا ہمیں ترقہ سکھایا اور ہم یہی ترقہ اپنا ہوئے ہیں تو اس دعا کے اندر ہمیں اِمۂ اہلویت کے مقام شان منزلات کو اتنا بلند کرا دے دیا کہ یہ حسین نصر اللہ کے مقربل بلکہ ان کے ان کو شلاء کرا دے کر کوئی دعا کریں ان کے اسافِ جمیلہ کو حمدہ کو ان کے ذواب کو تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے دعائیں بھی قبول فرماتا جس طرح حضرت نے فنطن پاک کو اوسلا دے دیا تو ان کی دعائیں قبول ہو گیا ہاں جی اور اس طرح کتنے نہیں اللہ کے مقرب بندوں نے انہی حشیوں کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے اپنے اور ان کی حاضرت علامہ نے ہمیشہ پورا فرماتا رہا ہے اور میرے دعا اللہ تعالیٰ میں ہمیشہ ان پاک اعمیہ حلف علیہ السلام کو علیہ کے دامن تھامے رہنے کے اور اپنی دعا میں ان کو وصلہ قرار دے کر اللہ کے حضور اپنی حاجات اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کرتے رہنے کی اللہ ہمارے توفیعت اور ماں علام محمد علیہ محمد کی دنیا میں ان کے ادناس و غلاموں میں قرار دے اور خیمت میں ان کے شہاد سے ہم سب کو تمام مسلمانوں کو اللہ محروم نہ فرما ان کی شہات ہمیں نصیب فرما آمین العلم